یہ مثال ایسی آسان ہو جاتی ہے کہ جو نوجوانوں اور بچوں کے سمجھ میں بھی آ جائے گی دیکھیے یہ در و دیوار یہ دیوار و در کسی بنیاد پر کھڑے کیے جاتے ہیں دیوار کسی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے دروازہ کسی بنیاد پہ رکھا, رکھا جاتا ہے تو ایک چیز ہے دیوار در عمارت ایک چیز ہے اس کے نیچے بنیاد بنیاد بھی خلا میں نہیں ہوتی بنیاد استوار زمین پر ہوتی ہے واضح ہے تو ایک ہوئی عمارت ایک ہوئی بنیاد ایک ہوئی وہ زمین جو اس بنیاد کے نیچے ہے اللہ سچے سمن سمندر پہ کوئی بنیاد نہیں رکھتا موج ہوا پہ کوئی بنیاد نہیں رکھتا آہ! خلا میں کوئی بنیاد نہیں رکھتا بنیاد کے لیے زمین چاہیے اور استوار زمین چاہیے جو خود بنیاد کو سنبھال سکے آہ! کو سنبھال سکے یہ تمام قوانین اور احکام جو بنتے ہیں یہ ہے گویا یہاں عمارت در دیوار اس اس کے کے پیچھے ایک بنیاد ہونی چاہیے نیچے وہ بنیاد کیا ہے دنیا والے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن بنیادی دستور دستور دستوری اچھا یہ دستور جو بنیاد ہے اس کے نیچے زمین کون سی ہے جناب عوام کامن wow. پروڈینس yeah. wow. یہ عوام الناس ان کے نمائندے آتے ہیں پارلیمنٹ میں لیجسلیٹو wow. اسمبلی wow. wow. oh. میں یہ رائے دیتے ہیں ان کی رائے کے مطابق دستور بنتا ہے یہ دستور بنیاد ہے ارے wow. جناب وہ عوام الناس کی رائے کی کیا اہمیت جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں سمجھیے اور ویسے جس کانٹیکس میں آپ ہم پہ تنقید کریں گے اس کا بھی جواب ہے خود آپ کی نگاہ میں اس رائے کی کتنی اہمیت ہے آپ عوام الناس کی رائے کو ہوتی ہے تو عوام کی رائے کا حوالہ ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو عوام الناس کی رائے پامال کر دی جاتی ہے بہرحال عوام الناس کی رائے بس اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ کرسی تک پہنچ جائیں یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے کہ آپ میں سمجھے گا میں آپ کے ملک میں آ کے یہاں کوئی مداخلت کر رہا ہوں ملک کی یہی داستان ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائی ہم نے پہلا شیر علامہ اقبال کا تھا رباعی کے دو مصرے ہیں یہ آخر کے ایک تخت چہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائی ہمیں جمہوریت کی کرسیوں میں کتنی آمریت ہے آہ. کیا وضب کیا میری پہلے یعنی میں رجعت پسند نہیں ہوں ہرگز نہیں ہوں میں جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں ٹیکسٹ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں سب ٹیکسٹ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں سطور میں کچھ باتیں ہوتی ہیں بین افسور کچھ باتیں ہوٹوں سے کہی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ہماری مسکراہٹ آپ تک پہنچا دیتی ہیں فراست و ذہانت ہے کہ آپ مسکراہٹ کو سنتے ہیں کس بلا کی آمریت ہے ان جمہوری کرسیوں میں پہلے ایک بادشاہ کا برداشت کرنا قوم کے لیے آسان ہوتا تھا اب ایک وقت میں اتنے بادشاہ ہمارے سر پہ رہتے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں مجلس ازام فرش ازا پر روزانہ ہمارے دانش مند مکرم جناب بیچی رحانی صاحب تشریف لاتے ہیں وزیر ہیں خدا ان کے علم و اقبال میں اور ترقی عطا فرمائے اچھے افراد بھی ہوتے ہیں مگر بہرحال عمومی صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر رئیس مملکت اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے ہر وزیر اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے ہر ممبر آف پارلیمنٹ اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے ہر ممبر آف اسمبلی اپنی جگہ ایک بادشاہ ہے آج yes, ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ ہرگز میری باتوں کو اپنے ملک میں منتخب نہ کیجیے yes, گا اگر آپ نے منتبق کیا تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے میں ذمہ دار ہوں <laughs> رہتا نہیں تو یہاں کا مجھے تجربہ ہی نہیں مجھے اپنے ملک کا تجربہ ہے میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں کا تجربہ ہے جہاں جہاں سفر کرتا ہوں وہاں کا تجربہ ہے مسئلہ یہ کہ ہر ملک, میں, ہر ملک میں بنیادی دستور ہے کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں قوانین ہیں یہ قوانین یہ ڈھانچہ ہے عمارت ہے در دیوار روشن دان یہ معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں ہر اعتبار سے یہ پوری عمارت کس بنیاد پر قائم ہے دستور احساسی کانسٹیٹیوشن حالانکہ بعض ملک اب بھی ایسے ہیں کہ جہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کوئی سپریم ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہے جہاں کوئی سپریم ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں وہاں کے قوانین کو کس بنیاد پہ پرکھیں گے وہی نا ہوائی نفس سب سے بڑی ہماری بنیاد ہوائے نفس ہے اصل مسئلہ یہ ہے چاہے وہ ہوائی نفس لکھی ہوئی ہو یا ہوا میں اڑتی ہوئی ہو ہوائے نفس یہ <laughs> دستور کس بنیاد پر ہے رائے شمار ووٹ وغیرہ وغیرہ کے بعد کچھ لوگ آئے وہ کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ہر پارلیمنٹ میں آنے والا لا میں پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے <laughs> پارلیمنٹ میں جتنے آتے ہیں وہ سب ماشاء اللہ تعلیم یافتہ تو ہوتے ہی ہوں گے بھائی دیکھیے میں کبھی کہیں الیکشن کے لیے نہ کھڑا ہوا ہوں نہ آئندہ کبھی ارادہ ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کھڑا ہوں تو تعلیم یافتہ ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے سے کم تعلیم یافتہ تو ہوتے بیسک تعلیم تو ہوتی ہوگی گریجویشن تو ہوتا ہوگا اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ ہر شخص آنے والا پارلیمنٹ میں ملک چلانا ہے معاشرے انسانی کی تنظیم ترتیب تدبیر معاشرے کا ارتقاء ملک کا ارتقا کار خدائی انجام دینا ہے جو صالح افراد آپ یہ نہ سمجھیں میرا سیاست کے تعلق سے منفی نقطۂ نظر ہے جو صالح افراد نیک نیتی کے ساتھ سیاست میں آتے ہیں وہ بھی کار خدا انجام دیتے ہیں سیاست میں خلوص کے ساتھ کام کرنا عبادت ہے دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا دوسروں کی مدد کرنا معاشرے انسانی کی تنظیم کرنا اتنے بڑے ملک کی خدمت کرنا بلانا. عبادت بلانا. ہے واجب کفائی ہے اچھے افراد کا سیاست میں آنا کفائی ہے میں منفی نقطۂ نظر نہیں رکھ رہا ہوں یہ تو آپ کا شاید منفی نقطۂ نظر ہو گیا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس میں ہنسنے لگتے ہیں کار خدا ہی ہے بہرحال یہ آتی ہیں کشیف لاتے ہیں آنے کے بعد پارلیمنٹ میں رائے دیتے ہیں بل بنتا ہے بل پہ بل پاس ہوتے رہتے ہیں اور جانے کس بل میں چھپتے چلے گا عوام الناس کو یہ دیا جا رہا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے اور ملک کی یہ بہبود ہو رہی ہے اور وہ محبود ہو رہی ہے بل پہ بل پاس ہوتے ہیں اور غائب ہوتے چلے جاتے آج پتا نہیں میرے زبان پہ کچھ ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ ہنستے ہی چلے گئے بہار سارے ملکوں کا ہی یہ دستور ہے اساسی جاہل عوام نے اپنے سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے یا اپنے سے کچھ زیادہ جاہل یا اپنے جیسے جاہلوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا اب وہ جو معاشرے کی ضروریات ہیں کس معاشرے کی ضروریات جاہل معاشرے کی ضروریات بیمار معاشرے کی ضروریات بے نظم معاشرے کی ضروریات بے تربیت معاشرے کی ضروریات ان معاشرے کی ضروریات پہ ان کی نظر ہے اب وہ ضروریات پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ بل پہ بل پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نظام حکومت چل رہا ہے ماشر. یہ ہے دستور احساسی خیر اسے ہم نے باندھ لی بنیاد پورے قانون کے ڈھانچے کی بنیاد دستور اس دستور کے پیچھے زمین کون سی ہے استوار و مضبوط یا نہ ہموار نہ استوار اور ہمارے اس بنیاد کے پیچھے زمین کون سی ہے میں نے ابھی مثال دی تھی نا بچوں کو یاد ہوگا بڑوں کو تو یاد ہی ہوگا بچوں کو بھی یاد ہوگا بھئی عمارت ہوتی ہے در و دیوار ستون چھت یہ پورا پورا ڈھانچہ ہوتا ہے پورا محل پورا قلعہ اس کے نیچے ہوتی ہے بنیاد بنیاد کے نیچے کیا ہوتی ہے زمین یہ جو قانون کا ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے دستور دستور کے نیچے زمین کون سی ہے اس سوال کے جواب میں کہیں آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ نکل جائے کون سی زمین ہے ہوائے نفس جہالتیں نادانیاں شہوت رانیاں یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ وہ منبع وہ سر چشمہ کیا ہونا چاہیے کہ دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے حق کا کلمہ ہے فرض کا کلمہ ہے آزادی ہے حریت ہے ان تمام الفاظ عدل ہے عدالت ہے ان تمام الفاظ کے معانی یہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں وکیبلری ہے یہ جو لفظیات ہے یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی ان کو کس ڈکشنری میں جا کے تلاش کریں ان کی ڈیفینیشن کہاں سے حاصل کریں ان کی ڈیفینیشن اگر اس طرح کی کی گئی کہ جس کے روشنی میں یہ ہوا کہ دنیا میں پایا جانے والا ظلم انجسٹس فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے تو سب کچھ باطل ہو جائے گا سب کچھ باطل ہو جائے گا اس لیے ہمیں کوئی ایسی ڈکشنری کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا سر چشمہ کوئی ایسا منبع چاہیے ایسی زمین چاہیے جہاں جو شجر ہو وہ شجر طیبہ ہو جائے آو, آو, آو, آو, آو, آو. خبیتا نا توجہ وہ زمین چاہیے وہ سر چشمہ کے بحث کی گنجائش زیادہ نہیں ہے وقت محدود ہے وہ سر چشمہ میں برابر کہہ رہا ہوں وہ سر چشمہ سر چشمہ وہی ہے کوئی اور سر چشمہ نہیں ہو سکتا جو صحیح طور پر بتائے آزادی کیا ہے حق کی ڈیفینیشن کیا ہے فرض کسے کہتے ہیں عادل کسے کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں توجہ ہے میں پھر آپ کو روک کر تاریخی مثال دے کر آگے بڑھوں دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کچھ برسوں سے اور وہ مسئلہ بے آرامی بے چینی ٹیرورزم اور دہشت وغیرہ کے مسائل ہیں ہر ملک پریشان ہے ہر معاشرہ پریشان ہے اسلام برباد ہو رہا اسلام بدنام ہو رہا ہے مسلمان بدنام ہو رہا ہے دنیا میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا آپ علم ہے اس کے بعد یوناٹیڈ نیشنز میں تین دن کی کانفرنس ہوئی یہ تین دن کی کانفرنس گویا تمام دنیا کی ذہانتیں سمٹ کے آ ہیں ایک چھت کے نیچے تمام دنیا کی ذہانتیں سمٹ کے ایک چھت کے نیچے آ گئی تین دن تک کانفرنس رہی اور یہ طے نہ ہو پایا کہ ٹیرریزم کی ڈیفنیشن کیا ہے جب بیماری کی تعریف ہی نہ ہو سکی تو علاج کیا ہوگا بھائی اس سے بڑا سانحہ فکر بشری کا نہیں ہو سکتا فکر انسانی کا اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا یہ سانحہ آپ کی سرزمین پہ نہیں ہوا تھا دنیا کے سب سے بڑے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ملک میں ہوا تھا اور میں نے کہا دنیا کی تمام ذہانتیں سمٹ کے آ گئی تھیں تو جب ڈیفینیشن طے کرنے میں اس قدر ہم لاچار ہیں میں نے ابتدائی تقریروں میں ابن سینا کی مثال دی تھی کہ ابن سینا نے کہا کہ ہم حقائق کے ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے اور یہ تازہ ترین مثال ہے کہ ایک معاشرتی حقیقت ہے ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم اس کی ڈیفینیشن مقرر نہیں کر پا رہے ہیں سب متفق نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کس چیز کو ٹیرورزم کہا جائے توجہ ہے اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا دامن ایسا الجھا ہوا ہے کہ وہ سوچ رہے تعریف ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے وہ کہہ رہے ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے وہ چاہتے ہیں ڈفینیشن ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے کیا مشکل ہو سکتی ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا دامن بچ جائے ایسی ڈیفینیشن ہو ایسی تعریف ہو ایسی پریبھاشا ہو کہ ہمارا دامن بچ جائے ہمارے اوپر الزام نہ آئے اور ہمارے آپ ہاں. تازہ ترین صورتحال ہے تو جب کی ڈیفینیشن نہ ہو سکی ظلم کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں اور فرمایا آپ نے ظاہر ہے کہ دانش بشری فکر بشری کی در باندگی یہاں سامنے آتی ہے کا قائل ہو ہو نہ اتنی بات تو تسلیم کر سکتا ہے کہ آپ کو اگر حقیقت کی کی جستجو جستجو ہے ہے مجھے کسی مطلب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے تلاش ہوگی اس موضوع پر ریسرچ کرنی ہے جہاں جہاں سے میرے مطلب کی چیزیں ملیں گی میں لینے کی کوشش کروں گا جہاں سے میری مطلب کی چیز ملے گی میں لوں گا اگر آپ انسانیت کے ہاتھ فرنگ میں آپ کی ڈکشنری میں آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی تو جہاں جہاں پوسیبلٹی ہے جہاں جہاں امکان ہے وہاں وہاں پڑھنے کی کوشش تو کیجئے قرآن پڑھیے کلام رسول پڑھیے نہج البلاخا